منل منسا اچھا جی وہی بات چلی آ رہی ہے تقریر دنیا کا تفصیلی نمونہ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ تکلیف تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی تغریف پہ پہلے پہلے ایمان لانے والے چند نوجوان تھے بڑی شرع میں سے کون تھے یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ چاہے تحریک اچھی ہو چاہے تحریک بری ہو پہلے پہلے اس پہ کون چلتے ہیں نوجوان اس کو قبول کرتے ہیں جا. یہ بالکل ابتدا سے یہی طریقہ چلیا ہے کہ نوجوانوں کے اندر کام کیا کرو بھٹو نے جو تاریخ چلائی تھی نوجوانوں میں کام کیا یا نہیں سارے نوجوان تھے اس وقت کے اندر ہاں ہاں وہ سندی صاحب بیٹھے ہیں وہ سونا منڈا تھا یا نہیں کس کو کہتے تھے اور بھٹو کے ساتھ جو کام کرتا تھا حفیظ پیر کا تھا ایسے نوجوان گبرو گبرو آدمی تھے تو نوجوان اس سے تحریر چلتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے اب منصا علیہ السلام نے تو تحریک اسلامی چلی تھی نا اچھی تحریف اس پہ بھی لبایا کہ اس نے کہا پہلے پہلے نوجوان نے کہا یہ ہم آمنا منا پسنا ایمان لے ابتدا یہ کہنا پسنا ایمان ل ابتدا میں واسطے السلام کے مگر چند نوجوان اس کی قوم سے ہم چاند چھوکرے بھی کہہ دیتے ہیں باوجود خوف کے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے خوف بھی تھا ان کو کہیں فرآن ہمیں قتل نہ کر دے اس کے وہ سردار درباری قتل نہ کر دیں یافتے نہ ہم یہ تکلیف پہنچایا ان کو کیوں علت اس سلے کہ فرعون سرکش تھا زمین مصر کے اندر اور بے شک وہ حج سے بڑھنے والوں میں سے تھا یہ علت تھی ڈر کی بکال موسا یا قوم نصیحت پہ موسا موسا لسیحت کر رہے ہیں کہ اے میری قوم اگر تم ایمان لاؤ صاف اللہ کے تو خاص اللہ پہ تول کرو اگر ہو تم فرمدار بکال جواب قوم انہوں نے کہا خاص اللہ پہ ہم نے توکل کیا رب نالا تجل مناجاد انہوں نے دعا مانگی کیونکہ فراؤن قتل کر دیتا تھا نا سا تھازائیں دیتا تھا اس لیے دعا مانگی کہ اے ہمارے پرور نہ کر تو ہم کو تخت مشق یا کتنا کا مجھے کیا کرنا ہے تخت مشق ظالم لوگوں کے لیے اور نجات دے ہم کا اپنی رحمت کے ساتھ قوم کا سے بھائی ہمیں چاہیے دعا مانگتے رہیں ربنا نالا تج اللہ فتن تل قوم ظالمین و نجنا رحمت و کافی اس لیے کہ یہ پکڑ کے جب امریکہ شیطان کے حوالے کرتے ہیں نا کہ ہماری تو ایک بیٹی اپنا گرفتار ہے نا کراچی کی جب ان خبیسوں کے پاس بھیجتے ہیں نا گرفتار کر کے بھیجتے ہیں پناہ دسدا آنکھوں میں کزاب ڈالتے ہیں ایسے گرل کے ساتھ سوراخ نکالتے ہیں کتنی دائیں دیتے ہیں سمجھے اس لیے جو دعائیں مانگ کر ہو کے اللہ ظالم کا یہ تب کا تب کا ہم کو نہ بنا او ہے نا موسا واقعی دعا دعا مانگی تو اللہ کا دعا قبول اور وہی کی ہم نے موسا کے اور اس کے کے بھائی یہ کہ برقرار رکھو اپنی قوم کے لیے بے مصرہ بے شہر کے اندر گھروں کو کیا مطلب یعنی ابھی ہجرت کا حکم نہیں تمہیں ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہے وہ دیر سے ہوگا ابھی اپنے گھروں میں رہو باقی تمہیں نمازیں نہ پڑھنے دیں عبادت خانوں کے اندر تو کہاں نمازیں پڑھو گھر کے اندر برقرار رکھو تم اپنی قوم کے لیے مصر کے شہر میں گھروں کو اور بنا لو اپنے گھروں کو جائے نماز قبلہ کا منا مسلح لکھو جائے نماز نماز گھر میں چھپ کے پڑھو لیکن قائم کرتے رہو نماز کو خوشخبری بھی دے دو مومنین کو کہ کچھ عرصے کے بعد کراون تباہ ہو جائے گا کالا موسا تمہید دعا موسا علیہ السلام دعا آگے مانگیں گے کہ دعا کی تمہید ہے تمہید دعا ارض کیا موسا نے اے میرے پردہ پیشہ تو نے دیا کراؤن کو اور اس کے درباریوں کو زینت اور مختلف قسم کے مال طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں ربنا اے ہمارے پرورزگاہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لام نتیجے کی ہے آکبت کی اے ہمارے پرورزگاہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ گمراہ کرتے رہیں گے تیرے راستے سے یہ کیا تھی جی تم دعا اب اصل دعا ہے ربنا دعا اے لا ملیا لیٹ کر دین کے معلوم اور سخت کر ان کے دلوں کو پس نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ دیکھیں عذاب دردناک کو تو یہ دعا قبول ہوئی نہیں کہ پہلے ایمان نہ لائیں جب عذاب دیکھیں اس وقت ایمان لائیں تو اس وقت ایمان لایا تھا نہیں کون پھر لایا تھا من تو میرے پر با اللہ نے تاکہ قبول کی گی دعا تم دونوں کو اور دعا تو علیہ السلام مانگ رہے تھے ایک بات تالا موسا ربانہ موسا نہیں مانگ رہے تھے ہارون مانگ رہے تھے تو اللہ تعالی فن با تم دونوں کی دعا کو مانگ کہ تو ہارون ایسا آمین کہہ رہے تھے کیا آہ. تو دعا ایک مانگے دوسرا آمین کہے تو دونوں کی دعا ہوتی ہے اب دیکھو جی یہاں سے فاتحہ خلف امام کا مسئلہ سمجھ آ گیا امام آگے دعا مانگتا ہے سورت فاتحہ دعا ہے نا الحمد للہ بلا یہ دعا کا طریقہ مستقل امام دعا مانگ رہا ہے ہم نے پیچھے آکرمکا کا بول داری سے بات آمین کہا تو ہم سب کی دعا ہوگی یا سر ہوئی سب کی دعا ہوگی جیسے ادھر ہے قرآن کیسا ہے کہ دعا مانگی منہ سارے ہار کی بھی ساتھ دعا ہوگی تو ہماری صورت کہ پران کی دلیل پیش کرو ہم ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں تو خاموش کرا دیتے ہیں ان کو سمجھ، میں قبول کی دعا تم دونوں کی فستقی ماں احاظت مستقیم روح تبلیغ پہ اور نہ چلنا رہا ان لوگوں کی جو نہیں جانتے وہ جاوز نہ بنی سرائی تجبیر اہلا کے فراؤں اب فرون کو ہلاک کرنے کی تدبیر تدبیر اہل فرون ہم نے بنی شریف کو کہا راتوں رات چلو راتوں رات چلے گی لاکھوں کی تعداد نے علیہ السلام بھی ساتھ آگے کہا گیا بہرے کلز ہم نے موسا کو کہا ڈنڈا مارو آسا مارا بارہ راستے نکل گئے خوش ان کے اوپر بنی اسرائیل چلے پار چلے گئے اب فروئن نے دیکھا کہ راستے خوش کے ہم بھی پیچھے چلے وہ پیچھے چلا جب درمیان باہر کولزم کو سے پس پیچھا کہ نے اس کے لشکر لیں ظلم و زیادتی کے ساتھ یہاں تک جب پا لیا اس کو ہار کر اور فرشتے عذاب کے نظر آنے لگے فرشتے عذاب کے نظارا میں دیتا اب ایمان عباس ہے یا ایمان یاد ایمان عباس عذاب کا قبول نہیں مگر وہ ذات کے ایمان لائے مسلمان آل آن اللہ کی طرف سے ندا دیے فرشتے نے تومن آل العن آلان اصل میں کیا ہے تومن العان کا ایمان لاتا ہے تو آپ حالانکہ تا بے فرمانی کرتا رہا پہلے سے مفت سے چلو ایمان لاتا ہے نا تو جیسے بے وقت ایمان لایا تو کو نجات بھی بے فائدہ بھی تیرا ایمان بے وقت تیری نجات بے فائدہ فرمایا کہ تیرا جو وجود ہے نا بدن اس کو ہم باہر فینک دیتے ہیں چنانچہ موج آئی تو اس موج نے شرون کے وجود کو کہاں پھینک دیا باہر پھینک دیا بنی اسرائیل نے بھی دیکھ لیا کہ یہ مرا پڑا ہے اس لیے کہ اگر باہر نہ پھینکتے نا تو بنی اسرائیل کے دل کے اندر شکر رہتا کہ کیا کرتا شرعن خود بھی گھر کو یا نہیں ہوا اس کی دوسری فوج گھر ان کو بھی دکھایا <laughs> <laughs> پس آج کے دن نجات دیتے ہیں تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ تاکہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد ہیں یہی برات چنانچہ کہتے ہیں کہ مصر کے عجائب گھر کے اندر اب بھی اس کی لاش موجود ہے مثال اور بے شک بہت سے لوگ ہمارے ایسوچنا پڑ ہیں وہ تو گیا جی مارا بدماش وارکا بھگوانا بن اسرائی تصویر انعامات بنی اسرائیل کو انعامات یاد دلا رہے ہیں تصویر انعامات اور البتہ کی ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ سچا غر کے فراون کے بعد ایک ٹھکانہ سچا کے نیچے لکھو مصر و شام مصر کی حکومت اس وقت دے دی اور شام کی حکومت یو بن نون کے دور میں مل گئی تصویر مدار کہوالا لکھو صبح شام تصویر مدارک کی دیا ہم نے ان کو پاس کی ہوگا ہم اختلاف نعمت ہم نے انعام کیے انہوں نے ہمارے انعام کی نشا کری لی قرآن نعمت پس نہ اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ گیا ان کے پاس کیا علم آپس میں گڑبڑ کیے اختلاف کیا بعض نے کتاب کو مانا بعض نے نہ مانا بعد میں بے شک رب تیرہ تخوی فخروی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دل قیامت کے گے جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں فائن کون کا فی شکا دلیل نکلی برائے صداقت قرآن دلیل نکلی برائے صداقت قرآن میرے محترم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ فین کونتا کا کتاب کس کو ہے حضور کو ہے لیکن مانا تو غلط بنتا ہے اگر ہے تو بیچ شخص کے اس سے کہ ہم نے اتارا حضور شک میں تھے کیا پس سوال کر ان سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو کیا حضور شک میں پڑھے اور پوچھیں کیس سے اہل کتاب سے پوچھیں کہ تصدیق کرتے ہو یا نہیں ٹھیک ہے, ہے. <laughs> اللہ کا نبی ہو کہ اہل کتاب سے پوچھے تو یہ ایک اشکال ہے بڑا تو میں تو اس کا معنی یوں کرتا ہوں کہ اس کا کتاب میرے حضرت کو ہے ہی نہیں مطلق انسان کا ہے کیا متلاق انسان کو ہے فائن کون کا انسان پس اگر ہے تو انسان بھی شک اس کتاب سے کہ اتاری ہم نے تیری ہدایت کے لیے اتاری ہم نے تیری طرف نا تیری ہدایت کے لیے بس سوال کر تو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو تجھ سے پہلے وہ کون اہل کتاب کے منصف علما اہل کتاب میں کون منصفیل علما ان سے پوچھو وہ تصدیق کریں گے تو قرآن سچی کتاب ہے اللہ تعی آ چکا تیرے پا حق تیرے رب کی طرف سے پس نہ ہو تو کیسے شاک کرنے والوں سے یہ درج اول ہے بلا تکون درجہ ثانیہ اور نہ ہو تو ان لوگوں سے جو جٹھلاتے ہیں اللہ کی ایتوں کے پاس ہو جائے گا تو خاصری میں سے اب دیکھو حضور کے بارے میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا تو کیا مراد ہوگا متلاشی نشان میں اسی طرح جسمان کہتا ہوں لیکن بعض مقدسرین نے کہا ہے کہ بظاہر کتاب حضور کو ہے اور سمجھایا کس کو گیا دوسروں کو سمجھایا گیا ان اللہ حقت الحم کالم دربے کا اناد ہے جو لوگ نہیں مانتے وہ اناد میں, زد میں ہیں ہیں میں بیان اناد بے شک وہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں ان کے اوپر بات تیرے رب کی فی عدم ایمان بات تیرے رب کی فی عدم ایمان وہ ایمان نہیں لائیں گے اگر کہ آ جائیں ان کے پاس سب کے سو کے دریا یہاں تک کہ دیکھیں عذاب دردناک کو لیکن عذاب دردناک کو دیکھیں گے تو ایمان قبول ہوگا ایمان قبول نہیں ہوگا جیسے کہ پہلے بستیوں والوں کا ایمان بھی قبول نہیں ہوا تھا عذاب کے وقت چنانچہ اب پہلے بستیوں والے امام سابقہ ان کا احوال بیان کرتے ہیں فلاح امام سابقہ کے احوال فلاولا پلاؤلہ مضمون ہے اوما میں سابقہ کے احوال برائے زجر منکرین اوما میں سابق کے احوال برائے زجر منکرین بھائی میرے محتران قوم نوح ہو قوم آد ہو قوم سمود ہو یا یہی کران ہو سمجھے جتنی بستیاں ہلاک ہو گئی اقوام ہلاک ہو گئے ان کو ایمان نصیب ہوا بعض لوگ تو ایمان لئے ہی نہیں اور بعض لوگ ایمان کا دعوی کیا تو کس وقت عذاب کے وقت جیسے تراؤ نے کہا تو جتنی عذاب شدہ بستیاں یا قومیں تھیں ان کو ایمان نصیب نہیں صرف ایک قوم تھی اس کی یونس علیہ السلام اسلام کی کہ کے آثار کو دیکھا ایمان لائے اور ان کا ایمان قبول ہو گیا محترم حضرت یونس علیہ صلاح اللہۃسلام نینوا کے علاقے میں گئے تھے وہاں سات سال تبلیغ کرتے رہے قوم نے کوئی بات نہ مانی انہوں نے قوم کو کہا کہ مان لیتے ہوئے نہیں تو تین دن کے اندر عذاب آ جائے گا جب تیسری رات ہوئی حضرت یون صلی السلام خود تو چلے گا نکل گئے صبح کو تیسرے دن عذاب شروع ہو گیا اور بادل کے سیاہ دھواں ان سے نکلا ان کے گھروں کے اندر دھواں آ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب شروع ہو رہا ہے تو مرد اپنی عورتوں کو بچوں کو جانوروں کو لے کے میدان میں آ گئے وہاں چیخ پکار کرتے رہے دھاڑیں فریادیں کرتے رہے اللہ نے کرم فرمایا سمجھے اور یہ بھی کہتے رہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو کون لایا تھا یون و صلی السلام لے آیا تھا یہ بھی کہتے رہے اللہ نے اپنا کرم فرمایا عذاب کو ٹال دیا اب یہاں ایک سوال ہے کہ ان کا ایمان کیسے قبول ہوا یہ ایمان باس نہیں تھا کیسے قبول ہوا تو اس کا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ اللہ مختار ہے مالک ہے ان کا ایمان نے قبول کر لیا عذاب کے وقت کا ایمان لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ حقیقی عذاب ابھی نہیں آیا تھا حقیقی عذاب اس وقت ہوتا ہے جب فرشتے عذاب کے نظر آنے لگتے ہیں یہ ابتدئی آثار تھے یہ بادل دھو یہ آزاد کے گئے ابتدائی آسا اس وقت ایمان لائے ایمان ان کا قبول ہو گیا اچھا اب ایمان ان کا قبول ہو گیا نجات مل گئی تو پھر آگے یہ ہے کہ نجات صرف دنیا کے اندر ملی یا آخرت میں بھی ملے گی بعض حضرات کہتے ہیں صرف دنیا میں ملی لیکن اکثر کا کہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت نجات ملی کچھ عرصے کے بعد فیضول وسلم السلام بھی آ آئے گا یہ بات سمجھ یہ ہے کہ ساری سورت کے اندر یہی مشکل بات ہے یہ ہم امتحان کے لیے دیتے ہیں طلباء کو امر صاحب کا کہ احوال برائے من منکری لکھا ہے نا فلا کا نلا بمن نفی کے کرو اور کوئی تھوڑا سا معنی لکھو بھی صحیح اور نہ کی کوئی بستی لا لا کا مطلب لفکی والا کرو اور نہ تھی کوئی بستی عذاب شدہ بستیوں میں سے اور نہ تھی کوئی بستی کیسے عذاب شدہ بستیوں میں سے بس اس طرح کافی ہے آگے آ کا آسان ہے کہ وہ ایمان لاتی بس نفع دیتا اس بستی کو ایمان و صاف ایسے تھی کوئی بستی کوئی بھی نہیں تھی مگر یونس پہلی بستیوں کے متعلق اللہ کی مشیت نہیں تھی اور قوم یونس کے متعلق کیا تھی اللہ کی مشیت کی لما آمنو جب ایمان لائے تو دور کر دیا ہم ان سے عذاب کا دنیاوی زندگی میں اور نبا دیا ان کو ایک وقت تک سمجھے آشے پہ لکھ لو وہ عذاب کے آثار ابتدائیہ کو دیکھ کر ایمان لے آئے وہ عذاب کے آثار ابتدائیہ, آثار ابتدائیہ کو دے کر ایمان لے آئے اچھا جی نفع بھی ایک وقت تک بلو کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے محبوب اگر چاہتا رہا تیرا نا تو ایمان لے آتے وہ لوگ جو زمین کے اندر سب کے سب مجتمع ہو گئے اللہ چاہتا تو سب کو بھی ایمان نصیب ہوتا لیکن مشیت ایز کیا ہے کہ دنیا میں دونوں چیزیں رہیں یا نہ رہیں ابھر بھی اسلام میں تو کیا پاس پرساف زبردستی کرو گے لوگوں پہ تاکہ ہو جائے مومن یہ تسلی رسول ہے وما ماں کام والے نفس حالانکہ نہیں واسطے کسی نفس سے یہ کہ ایمان لائے مگر ساتھ مشیت اللہ کا اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ گندگی شرک کی رج سے مراد ہے گند کی شیر کی اوپر ان لوگوں کے جو عکا نہیں رکھتے ضرور دعوت تفکر غور و فکر کی دعوت ہے دعوت تفکر آپ فرما دیے جی, جی غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں زمینوں میں لیکن غور کرنے سے فائدہ کس کو ہوگا انسانوں کو ہوگا یا گدھوں کو ہوگا انسانوں کو اب آگے گدھوں کی بات ہے وہ ماتو کے نیل آیا بیان اند گدے اند کے اندر رہیں گے بیان انداز اور نئی فائدہ دیتے دلائل اور دھمکیاں آیات کا منع دلائل نزر کا منع دھمکیاں اور نئی پیدا دیتے دلائل دھمکیاں اس قوم کو جو نہیں مان لاتے پالیم تجرن تفریح نہیں انتظار کرتے مگر مثل واقعات ان لوگوں کے جو گزرے ان سے پہلے یہ کہتے ہمارے اوپر بھی عذاب ہے آپ فرما جی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. باقی رہا پہلے لوگوں کے اوپر جو آئے نا عذاب تو ہم عذاب سے اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے یا نہیں وہ کاؤں میں ہلاک ہوتی رسول کا نجات تھا سمنجیر عبارت مقدر ہے کنہ لوہل سمن الجیر و سلانہ کنہ لوہل ہم امتوں کو ہلاک کرتے تھے کافر امتوں کو نجی. پھر نجات دیتے تھے اپنے رسولوں کو اور مومین کو فَقَذَالِكَ کا عَلَيْنَا اور اسی طرح ہمارے ذن میں ہے کہ نن نجات دیتے رہ کس کو کو اور مومن وہ ہیں جو توحید پہ قائم ہوتے ہیں وہی نجات کے مستحق ہیں تو اب دعوت توحید ہے کولیا دعوت سورت کا ذکر تفصیلات کتاب میں کیا پڑا تھا کہ دعوت سورت تین جگہے گا پہلا اجمالم دوسرا ضمن تیسرا قل یا تفصیلہ دعو سورت کا ذکر تفصیرہ آپ فرما دی جائے لوگ اگر ہو تم بھی شک کے میرے دین و مذہب سے تو سن لو پاؤ بے روم پاؤخ بے رقوم جدا معذوف ہے سن لو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ پاس نہیں عبادت کرتا میں ان معبودوں کی جن کو پوچھتے ہو تم سوائے اللہ کے اللہ آبدو کے ساتھ لکھو یہ لا الہ کا مضمون ہے لا الہ کوئی معبود نہیں لا بدھو کس کا مضمون ہے لا عابد. عابد اللہ کہ عبادت کرتا ہوں اللہ کی یہ کس کا مضمون ہے اللہ کا لیکن عبادت کرتا ہوں میں اللہ کی وہ کہ تمہاری جان قبض کرتا ہے اور حکم کیا گیا میں یہ مومنین میں سے وان عکیم اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہے انکم کا کس کے اوپر ہے انکون کے اوپر اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہے کہ متوجہ کر اپنی ذات کو دین کے یکسو ہوگا بلا تکون اور نہ ہو تو میں سے تو دعوے کتنی تھے جی ایک دعوی تھا لا الہ کا دوسرا دعوی کیا تھا الا اللہ کا اب پہلے دعوے کی دلیل پہلے دعوے کی دلیل جی لا الہ کا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی نفے نقصان کا مالک نہیں ہے اور نہ پکار تو سوائے اللہ کے ان معبودوں کو جو نہ نفا دیں تو اس کو نہ نقصان اگر کیا تو نے تو بعض عشمت ظالمین میں سے ہوگا اب دوسری کی دلیل کیس کی, اللہ کی. کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اور اگر دلیل سمجھے جی دوسرے دعوے سے اگر پہنچا ہے تو اس کو اللہ کوئی تکلیف پس نہیں کھولنے والا واسطہ سے مر ہوئی. تو مشکل کچھ کون ہے شہباز کر نہیں اور اگر ارادہ کرے تیز آپ شاعر کا تو نہیں رد کرنے والا اس کے فضل کو اور پہنچاتا ہے وہی فضل عید امیر کا مرجہ کون بنے گا پہنچاتے اللہ وہی فضل جس کو چاہتا اپنے بندوں سے آپ لوگوں تاکہ آ چکا تمہارے پاس سچا کا مذہب تمہارے رب کی طرف سے فمن منت پگو شخص کی ہدایت آتا ہے کہ مستفیدین وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لفے کے لیے وہ من ذلہ یہ بیان محرومی اور جو محروم ہوتا ہے گمراہ ہوتا ہے گمراہ ہوتا ہے اس کا ببال اپنے اوپر ہے اللہ ببال کے لیے اور ہے اور نہیں میں تمہارے اوپر کوئی دروگا نگران وطتا بے مایوہ علاق دلیل واہ اے میرے محبوب اتباع کرو اس چیز کی جو وحی کی جا رہی ہے قرآن کی واسبر تکلیف ہیں تو صدر کرو تسلی رسول تکلیفیں تو آتی ہیں نا جہاں تاکہ اللہ واہ واہ خیر اللہ کے اللہ تعالیٰ الحمد للہ اللہ اللہ صلی اللہ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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات کیا صاحب و یا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام